بسم اللہ الرحمٰ و طور اللہ کے نام سے جو بےحد رحم والا نہایت مہربان ہے طور کی قسم و کتاب مستور اور کتاب کی جو لکھی گئی ہے فی رقی منشور پھیلائے گئے صحیفے میں بیت المعمور آباد گھر کی قسم بصق المرفور اور اونچی اٹھائی گئی چھت کی ولبح المسدور اور بھڑکائے ہوئے سمندر کی ان ناباب و ربی یقیناً رب کا عذاب ضرور واقع ہونے والا ہے مالا ہو بندا فر اس کو کوئی ہٹانے والا نہیں یوم تمور سما امورا اس دن آسمان پھرے گا پھرنا و تثیر الجبالسیرا اور چلیں گے پہاڑ چلنا خبیل یوم عید المقدبین پس ہلاکت ہے اس دن جٹلانے والوں کے لیے اللہ عم فی خود العبون وہ لوگ جو فضول بحث میں کھیلتے رہے یوم اللہ نعری جہنم اس دن وہ دھکا دیے جائیں گے جی. جہنم کی آگ کی طرف دعا دھکا دیا جانا حادی ہند نارلتی یہ ہے وہ آگ کن تم بھی ہاتھ و جس کو تم جٹلاتے تھے افس الحادا کیا یہ جادو ہے ہم ان تم لاتوں یا تم نہیں دیکھتے اس لوحا اس میں داخل ہو جاؤ او لا تسبیرو پھر تم صبر کرو یا نہ کرو سوا ان تم پر برابر ہے انما تجزونا ما کنتم تم بے شک تم بدلہ دیے جاؤ گے صرف اور صرف وہی وہ جو تم عمل کرتے تھے ان المتقین فی جنات و نعیم یقینا پرہیزگار لوگ جنتوں میں ہوں گے اور نعمتوں میں فاک ہی نبی ماں آتا ہوں ہوں وہ خوشحال ہوں گے یا لذت حاصل کرنے والے ہوں گے اس چیز کے ساتھ جو ان کو دی ان کے رب نے پوقاہ مربو خوش ہوں گے اس پر جو ان کو دیا ان کے رب نے مربُ عذاب الجحیم اور بچائے گا ان کو ان کا رب جہنم کے عذاب سے رب و ہنی کھاؤ اور پیو خوشگوار بما کن تم کامل اس وجہ سے جو تم عمل کرتے تھے متقینہ وہ تکیا لگائے ہوں گے اعلی سرور مصفوفہ تختوں پر مصفوفہ جو صف بصف بچھائے گئے مذہب بجنا ہوں اور ہم ان کا ان کی شادی کریں گے نکاح کریں گے بخلور این سفید موٹی آنکھوں والی کے ساتھ ولادینہ اور وہ لوگ امانوں جو ایمان لائے و تباہتم اور ان کی پیروی کی ان کی اولاد نے ان کی ذریت نے بھی ایمان ایمان کے ساتھ الحب نابیم ہم ملا دیں گے ان کے ساتھ ضریاتہ ہم ان کی ذریت کو ان کی اولاد کو وما التنہ بن من منشین اور نہیں ہم کبھی کریں گے انہیں ان کے عمل سے کسی چیز سے بھی کل نمرئن ہر شخص بیمار کا سبا رہین اس چیز کے عوض جو اس نے کمایا گروی رکھا ہوا ہے وَأَمْدَدْنَاهُمْ بِفَاقِحَتٍ اور ہم ان کو دیں گے بِفاقِحَتٍ یا زیادہ دیں گے ہم ان کو بِفاقِحَتٍ فَلْ والمن اور گوشت مما یشتہ اس چیز سے جو وہ چاہیں گے کہ تنازع امن فیحا وہ ایک دوسرے سے جھگڑا کریں گے ایک دوسرے سے چھینیں گے اس میں کاسن پیالہ لالغن فیحہ نہیں ہو گئی اس میں کوئی بےحودگی ولا تعیم اور نہ ہی کوئی گناہ بے یقوف علیہم غلمان الحم اور گھومے کہ ان پر غلمان لہم ان کے لڑکے کا انّا گویا کہ وہ لعل مخنون موتی ہیں مقنون چھپائے گئے وہ اقبال بادم اعلیٰ بادن اور ان کا بعد بعد پر متوجہ ہوگا یت وہ ایک دوسرے سے سوال کرتے ہوں گے انا سے قبل اپنے گھر والوں میں مشفقین ڈرنے والے فمن اللہ علینہ تو اللہ تعالی نے ہم پر احسان کیا بقا عذاب السموم اور اس میں بچا لیا ہم کو گرمی کے عذاب سے یا زہریلے زہریلی گرم ہوا کے عذاب سے انا کنہ من قبل ندرو بے شک ہم اس سے قبل اس کو پکارتے تھے بلاتے تھے ان البر رحیم یقیناً وہ بہت احسان کرنے والا نیک اور رحیم بہت زیادہ رحم کرنے والا ہے البر محسن یا نیکی کرنے والا فرق کر پس نصیحت کر فوا انتا بھی نعمت ربی کا بھی کاہن بال مجنون پس نہیں ہے تو اپنے رب کی نعمت کے ساتھ بھی کاہن کاہن بال مجنون اور نہ دیوانہ اب یہ قبل شاعر کیا وہ کہتے ہیں کہ یہ ایک شاعر ہے نہ تو رباسبی ہی ہم انتظار کرتے ہیں اس کے اوپر رئی سے زمانہ کا گردش زمانہ کا یعنی موت کا تول کہہ دیجئے تربسو انتظار کرو فَإِنِّي مَعَكُمْ مِنَ الْمُحَرَبِّسِينَ بے شک میں بھی تمہارے ساتھ ہوں انتظار کرنے والوں میں سے اَمْ تَأْمُرُهُمْ اَحْلَابُهُمْ بِحَادَ کیا ان کی عقلیں ان کو حکم دیتی ہیں بِحَادَ اس بات کا ہم ہم یا ہیں وہ قوم تاغون حد سے گزرنے والے لوگ اب اَمْ يَقُولُونَ تَقَبَّلَهُ یا وہ کہتے ہیں کہ گھڑ لیا ہے اس نے اس کو بلکہ لا مین وہ نہیں ایمان ڈاتے پھلی اتوب علی تم متلی ہی بس وہ لائیں اس جیسی ایک بات ہی ان قانو صادقین اگر ہیں وہ سچے ام خولی قومن غیر شعقین کیا وہ پیدا کیے گئے ہیں بغیر کسی چیز کے ام حم الخالقون یا وہ خود پیدا کرنے والے ہیں اب خلق اس سماواتی کیا انہوں نے پیدا کیا ہے آسمانوں اور زمین کو بل لا یوکین بلکہ وہ یقین نہیں کرتے ہم انتہم خزاں ربی کا کیا ان کے پاس ہے ہیں تیرے رب کے خزانے اب ہبل المسیتی یا وہی ہیں ٹھیکے دار یا حکم چلانے والے مسیطی رون دار یا حکم چلانے والے اَمْ لَهُمْ سُلَّمٌ کیا ہے ان کے پاس سیری يَسْتَمِعُونَ فِيهِ وہ اس میں غور سے سنتے ہیں فَلْيَأْتِمُ اسْتَمِعُهُمْ پس لائے ان کا غور سے سننے والا بِسُلْطَانٍ مُبِين واضح دلیل اَمْ لَهُ الْبَنَاتُ کیا اس کے لیے ہیں بیٹیاں وَالَكُمُ بنون اور تمہارے لیے ہیں بیٹے اَمْ تَسْأَلُهُمْ اَجْرَا کیا آپ ان سے سوال کرتے ہیں اجر کا مغرب مستقن تو وہ چٹی سے دبائے جاتے ہیں یا تاوان کی وجہ سے بوجھل کیے جانے والے ہیں انتحم الغیبو کیا ہے ان کے پاس غیر فہم یکتبون پس وہ لکھتے ہیں ہم یوریدون قیدہ یا وہ کوئی چال چلنا چاہتے ہیں فلدینہ کافارو پس وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا گمل مکیدون وہی چال میں آنے والے ہیں اَمْ لَهُمْ إِلَاهُمْ غَيْرُ کیا ہے ان کے لئے الہ اللہ کے سوا سبحان اللہ اللہ پاک ہے اَمَّا يُشْرِكُونَ اس چیز سے جو وہ شرک کرتے ہیں وَإِيَّ رَوْ من مِّنَ السَّمَاءِ سَابِقًا اور اگر وہ دیکھیں ایک ٹکڑا آسمان سے گرنے والا يَقُولُوا صَحَابٌ مَرْكُومُ تو وہ کہیں گے کہ بادل ہے تہ بہ تہ پدر ہم پس ان کو چھوڑیے حَتَّ حتیٰ کہ وہ ملیں اس دن میں جس میں وہ بے ہوش کیے جائیں گے بے ہوش کیے جائیں گے یوم کئی دن نہیں کفایت کرے گی ان کو ان کی تدبیر کچھ بھی اور نہ وہ مدد کیے جائیں گے وہ ان لینا غالام و آداب اور بے شک ان لوگوں کے لیے جنہوں نے ظلم کیا آداب ہوگا دونہ غالے کا اس کے علاوہ یا اس سے پہلے بھی اکثرا ہوں لیکن ان میں سے ہماری آنکھوں کے سامنے ہے <رَبِّك> اور تسبیح بیان کر اپنے رب کی حمد کے ساتھ جس وقت تو کھڑا ہوتا ہے وَبِنَ نل نہیں رات کے وقت حسف بس اس کی تسبیح بیان کر وہ اتبار نجوم اور ستاروں کے جانے کے بعد یعنی صبح کے وقت